ها بعض فأعوذ بإله من سیاب <سلام> سر دو سر مارے دیا سیا دیا سنگیا اللہ شریف سروڈی آ رہے ہر شر کتنے کو اپنے لکھ پتی گائے اپنی دوست بات سم آپ یہ تو اجلی سواج مدر مبارک دور وقت ہم سناتت وہ جدید ملت میری براد میرے مرشد جذباتی مسلم مرشدی حضور قبل عالم خواجہ محمد شفیع جد ان دہراؤ گے تو پھر حکمت بنے تو یہ سب جتنے بھی بزرگ نے یہ مڑ مڑا کے پیر پھرا کے معاشرے سے بولتے ہیں گل سمجھے جی जो भी बजुर्ग की गल सुनोगे ओ सारा मुआसरा होगा मौजूदा सूरत हाल मौजूदा हालात के उ बोलना यह साढ़े बजुर्गों को बाद बड़े बड़े ادرات اور بڑے بڑے مفتیاں بڑے بڑے پدارش لے کے بس اور سانو بزرگ یہ سبب پڑھایا ہے کہ معاشرے کے اتنے جد بولو گے معاشرے دے حالات بیان کرو گے بندیا کے دل جہاں چونکہ وہ مشاہدہ کر رہے ہوں دیکھ رہے ہوں اور حدیث نہیں سر خبروں کل محایے نا کہ سنی گل اور مشاہدہ دیکھنا اور میرے آخا امامدار نے فرمایا ہے کہ سنی گل مشہدے دا مقابلہ وہ جتنا بھی متبر بندہ سنا سننا اور اپنے جسم کی اکھ نکنا وہ چونکہ حالات جڑے نے معاشرے سے وہ ہر بندہ ویخ ہوتا ہے مطالعہ کر ہوتا ہے تو وہ مشاہد رکھ کے دے پھر کلام کرنا بزرگہ کر رہا ہوں ویخ رہا ہوں یہ تا کر کے سارے بزرگ اکثر معاشرے سے بولتے ہیں اور بزرگ کی سنت عمل کردیا ہوا میں معاشرے مطالعہ کر کے حالات کا دل حالات ہو کے درب رسو پاس یعنی میں تھوڑا اپنا خود اپنا حالات یہ وجہ سمجھائی ایک سبب سمجھایا بزرگوں کی سنت بھی ہے تالا لوگ دانش مند لوگ وہ ہمیشہ مشاہدہ بولتے آئے کیوں سوئی گلے ماد کرنا ذرا اور لیکن جی چیز بندہ ویخ رہا ہوتا ہے مطالعہ کر رہا ہوتا ہے مشاہدہ کر رہا ہوں تسلیم کرنا بھی سوکھا ہوں سوکھا ہونے تو بعد آنا بھی سوکھا ہوتا ہے. کر کے بزرگ بھی ویلوی کردے ہوئے میں کوشش کرنا کہ تقریر اگر کوئی کرے تو اجازت کر سکتا واقعات سنا وے تاریخ سنا لیکن حکم تبلیغ در جائے اللہ جس پتلے کے اندر قوم مبتنا ہو چکی ہے اس فتلے کو قوم آگاہ کرو دسو تا کہ قوم اس فتنے کو نکلے اتنے تاخبر کہ ہواخبر ہو کے واپس آئے باز آپس آ کے نبر سول کھل جائے اور اسی گلن لال والے دی بخش ہو جاوے اور برکت ہو جائے وکرکا او تاریخ سنا بھی پچھلیاں کوما دن واقعات سنا بھی, بھی تو لیکن کس اور اور محض تکریر ای آیا جنہیں سزرگ سکھے نے صرف انہوں نے آیا جنہ نے سڈے بزرگوں کی خدمات حاصل کی چیز نیا صرف اس دور پچھلے دور انتر بڑے بڑے گزرے لیکن اس دور سو سال اس صرف جائے بزرگ ہی سمجھے تو موجود وہ بالکل موجودہ دی ایک کر رہے ہیں وہ نام ہی دس رہے ہیں قرآن اور آج کا مسلمان سب تو پہلے یہ سمجھو کہ مسلمان کیوں آخیا ہے مسلمان او آخیا بندہ مدہب اسلام رکھتا ہو مذہب کی رکھتا ہوا رکھ دسلام دیل کون سا اسلام والا دین رکھتا ہو, ہو مذہب اسلام. اسلام, اسلام رکھتا ہو مسلمان اگلی کہ اسلام تھی تا مسلمان کی تاریخ سمجھ آئے علامہ بدر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آ پرم نے فرمایا اسلام اسلم یوسل باب افاد کا مسلب اور یہ مانا بنتا ہے اتیاد اطاعت اسلام کا مان ہے اطاعت تابے داری ماننا تسلیم کرنا تسلیم کر کے دلوں جاننا پھر اللہ اور اسبوب کی تعبیداری کرنا یہ اس گاؤں کا شریمان گل سمجھ یہ نہیں آئی اسلام کا ماننا اس طرح وہ کی وہ ہے کہ اللہ اور اس رسول مر کے دلو جان لہاج زبان لال یہ شروع تو اچھا چھوٹے چھوٹے بالا نو پڑھائی دیں یا سوچے سا ہوتے ساتھ سانوں بھی پڑھایا گیا اج بالا بھی پڑھا ایمان مفصل اور ایمان مجمل چارن بلاہ کباہماہی و صفاتی و قبل ہی تصدیق ام بال <سؤال> پھل بڑا سونا مانا بیان کیا یعنی میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر اور اس کے رسول پر کما بھی اسما ہی جان ہے جی اپنے اپنے ناونے سکھت مشہور بل تمیر اخبار رہی اور سارے اخبار میں تسلیم کرنا قبول کرنا اقراروں باللسان زبان نہ اقرار کرنا تصدیق بالقلب اور دل تصدیق بھی کرنا آہ! تو پتا لگا کہ محض زبان اقرار کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا گل بار بار سمجھو تو اس اگلی گل سمجھنی سو کی ہو جائے مسلمان کسے کہتے ہیں بھائی گل کیوں سمجھا رہا واسطے کہ اجلمان محض برادری برادری دے دے سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان کسی برادری کا واسطے رسالے پڑھو اخبار پڑھو ٹی وی سوشل میڈیا دے انہوں نے ایک بڑا لفظ استعمال کیا کہ مسلمان برادری تھی نہیں پڑھیا کہ نہیں سنیا میں پڑھیا سنیا موس... یہ جی مسلمان برادری ہے یہ سکھ برادری ہے یہ ہندو برادری ہے یہ عیسائی برادری ہے تو یہ مانا کی بنیا یہ بندا ہے کہ اص مسلمان لفظ صرف بطور برادری استعمال کرنا سکھے جانے لیکن یہ حقیقت تک اثا نہیں گیا یہ دی حقیقت سان سمجھ نہیں آئی بھائی مسلمان کوئی برادری کا نام نہیں ہے کسی جماعت یا کسی تنظیم یا کسی تاریخ کا نام نہیں ہے بھائی یہ مسلمان ایک خاص اصطلاح ہے اور اس کا معنی ہے مسلمان اسے کہتے ہیں جو مذہب دین اسلام رکھتا ہو اور دین اسلام کی یہ اسلام فرما نے مننا اور دل و جان کے مطابق عمل کرنا یہ شری من ہے تو گویا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس نے اسلام کا لوگ گل نہیں سمجھتے لوگ بھی ماننا چاہیے ماننا اس کا مطلب ہے مسلمان ماننے والا ہوتا ہے آہ! مسلمان ماننے والا ہوتا ہے من والا ہوتا ہے امن نہیں ہوتا نہیںبام مقابل نہیں ہوتا امانی مرید نہیں ہوتا بلکہ مسلمان منع ہوتا ہے لوگ بھی من کے من کے پھر نہیں کرتا بہانے نہیں بنا بہانے نہیں بنا حالات سامنے نہیں لیا احوال کے مطابق مسلمان نہیں پھرتا کیوں ایک تو وہ ماننے والا ہوتا ہے مان کا کھیل کرنے والا آتا ہے جو مرضی ہو جائے بکرنا کی پھر انکار کی ہے سر کتولی کی ہے سر تابیلا کی ہیں جد من لیا تو پھر کرنا ہے اور کرتا ہے وہ وہ وہ دے دا کرنا کرنال گئی ہے جو مانتا ہے وہ کرتا ہے جو کرتا ہے وہ مانتا ہے جو مانتا نہیں وہ کرتا بھی نہیں جو کرتا نہیں وہ مانتا بھی نہیں یعنی <متحد> <متحد> <متحد> <متحد> <متحد> <متحد> <متحد> <متحد> <Yani>, ایک بندہ ہے رب رسول کے مقابلے چیا کھڑا ہے ہدی میں مقابلے چایا اور, بھی اور تو بھی یہ دی. مسلمان. بھی او ہر دشمنی رب رسول ہوئی ہے اللہ لال, اللہ دے رسول اللہ, اللہ د ادھر دشمنی پوری کرنی ہے اور ادھر کہہ بھی یار سب مسلمان یعنی سب چیز یعنی کہ برادری ہے برادری والے مسلمان مگر نہ جا دن چاہ مخالفت آ دلیل نہ من اسی ہے، ہے کرتا، کرتا. ای گل علامہ بدر نے جا فرمایا اور اشارہ فرما رہے ہیں وہ اسی اشارہ فرما رہے ہیں کہ اسلام لغوی مانا مننا تو شری مانا اطاعت کرنا تابے داری کرنا یعنی ہم مسلمان اس کو کہیں گے جو دل و جان کے ساتھ ماننے والا بھی ہو مان کر پھر کرنے والا بھی ہو تو وہ ہے زمرہ سبحان اللہ قربان جاؤ مہد مننا ہے مہد من اسلام نہیں مہد من اسلام نہیں میں مثال دین اگر کوئی بندہ مہذب لایا ہائی للہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ مہد زبانے کیا مسلمان گا مہر زبان نال کرے مہر زبان یا تماشا کرا یا مسکرا کرے ملاب کرے مداخبانی کہہ دے کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا دنیا والے بھر مسلمان کہیں گے اپنے آپ مسلمان افواہ رہے گا لیکن انجام بہت ہونا آخرت بہری ہوئی انجام بہت اگو سن اپنے ساغت کرتے سنتیا پیچھے نماز یتر شاططایا فرمایا نیک المنافقین حددل اسفلین ان اللہ یہ کترے سورت استعمال ہو اے اللہ اس the دشمن کوئی جاؤ اگلے بچا اگلے کو کیا کدی گودائی ہو جاتا ہے کدی کدی گودائی بھی ہو جاتی ہے میں بھی کروا اپنی بھی samana ke pitu mukhris دعا شراند ہومر والے میدان ہی ہے یہ گل نہیں کدی کدی ہو جائے تو وہ چولی جائی کدی کدی ہو جائے اونچلی امر لگا چولی میں کہ منافع وہ لوگ سن جی پڑھتے سن نہما مان. بچا سکیا نہ دعوا بچا سکیا کیوں ٹھو ٹھو مخلس نہیں سنو مخلص نہیں سن ربر سوال دعوی کرتے سن جاوا بن جے سنگ سنفر بن جاتے سنگا کہ مردے پیا سلا وجہ وجہ ملاقت کی زبانے اسلام واسطے جی جی اکثر نہیں کہہ رہا سارے بندے بڑے پی میں سارا کا نہیں کہ سو مسلمان ہوئے سو تھے کر کے سن چھوڑا ہے آپ نے سرو لال یہ بڑی وقت سزا وغ منافے روگا نے دین کا میرا گوبیا ہے مسلمان مروایا ہے اسلام ن کرتے پڑے مخلس نہیں ہونے قدم سنی ہوئے مفلس ہے اگر مسلمان اتنا اپنے اسلامس ہو جائے تو یہ کدی بھی سوال کا شکار نہیں ہو سکتا یہ ہمیشہ ترقی سے لگے گا یہ گل بھی سمجھ آ گئی کہ اس امت کے سوال کا سبب نہیں اندر کا کوڑ تو وہ چڑی کروائی میرے سوچ مرشد باغ ہوسال سناتے اندر منافع سنا پرماتا نے پرمایا شکاری آدمی شکاری وہ کی کرتے نے چنگل گہ जराब्या चूरी खवाई कई किसम दाल खाया कई किसम के, के खाने खवा खवा के तयारी की अपनी सीकी रचारिया بچے <سؤال> تیاری کیمان پڑتا تیار ہو جاتا ہے جمال ہو جن رابے والی سائی, دی دی جرے آن سائی کی سیٹی چریا خرا سائی چاہیے مالک مالک تیری روٹی تریش تیری, تیری, تیرا تیرا تیری ہر شاید میرے سگے لیکن میرا میں کی کم تیم لینا کم لینا وہی چکر جاتا ہے بند کر کے رکھ اللہ مسئلہ سمجھا سکتے آپ پاس ہو جائے پاس ہو کے سیچی ماری کدر بولیا لائے سی بردری لائے سڈے جی فسیا پیا on لفظان لفظ کی حقیقت تک پہنچنا ہر بندے روک نہیں ہے اسد دیتا استعمال شہود شہود میں سی شکار پڑے سر سید پڑے شکل ہو رہی ہو رہی پہلے پوری چیمس بنا اپنی مسلمان شکار کر کے پڑھ کے ریش جانے تری گی جانے پیسہ جانے تکو ہی کام کرنا بہت سی مارنی تولنا جوڑی فرمائی تول جل تولے گا مسلمان آخر گیمس د ساتھے واسطے جمانا اور فسانا اور لگنے پیار ہڈی دیکھ چاہے بھی سوچے گی ہوئے ہو گئے مسلمان دیا مسیطا دی امام ہندو سکھری پر دس سال بعد پندرہ سال بار دے، وہ سال بار یار میں کاش یہ ساڈے کواد بولتا وہ کی لیکن ہوا تین آئے کیوں جدید جمہوری اگے اچھا جنوبی جمہوری بنے آ پہلے خالی اسلامی سن ہوں جمہوری اسلام جمہوری اسلامی جمہوریہ اسلامی جمہوریت گیا سنا फरमा यह जमहूरी याद है, है दर, ऐसा तार नुमार है, है तौल बोई शुमारा है तौल बोई जमहूरी مسلمان پیا بول لو پل پورنا پو اسلام کوئی دے بندہ بندے پتا لگ جائے مذہب کا مذہب کا کی, کی من ہے یعنی یہ پتہ لگ جائے یہ اپنے کتنا مخلص ہے اسلام کتنا مخلص ہے مسلمان پروارہ مسلمان اسلام کا خسارہ بڑے نقصان کرے اتنا بڑا ظلم ہے بڑا ظلم ہے یہ روخ لوک بھی مان اسلام کا مننا سلیم کرنا let us from time not میرے مرشد کا مرید ہوئے وہ وڈے وڈے مسلم کرا کی بھی بھائی ہوشد محبت پوری رکھتا ہو اسمان محبت پوری رکھتا ہو وجہ یہ ہے کہ پچھو پڑھا سی I will be مننا اور کرنا حکم, اور حکم, حکم خدا اور حکم مستفا لے کے سر چکا دینا جان کی باری لا لینا با یہ مسلمان مسلمان کی شان ہے اور مسلمان جو شان وقت شریک مولا نے اپنے خران کروائی سورت مین Allah, Allah. پوری اور, علی اور دا بیان ہے. شان اگر دا جو وقت ہو گیا تو آج اتنا یاد رکھ مسلمان اور اسلام مسلمان وہ ہے جس کا رشتہ اسلام کے ساتھ مضبوط ہو جڑا چڈو اسلام کا مغل ہو گئے منگڑ اللہ گے عیدا کرانا لاؤ گے پھر عید شان اللہ قرآن